سما بسر نے مولانا سید ابولا مودودی رحمت اللہ علیہ کی مشہور تفسیر تفہیم القرآن کی چھے جلدوں کو چھ آڈیو سیڈی ایم پی تھری کی شکل میں تیار کیا ہے بسم الماعیدہ نام اس سورا کا نام پندرہویں رکو کی آیت کے لفظ مائدہ سے ماخوذ ہے قرآن کی بیشتر صورتوں کے ناموں کی طرح اس نام کو بھی سورا کے موضوع سے کوئی خاص تعلق نہیں محض دوسری صورتوں سے ممس کرنے کے لیے اسے علامت کے طور پر اختیار کیا گیا ہے زمانۂ نزول سورہ کے سے ظاہر ہوتا ہے اور روایات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ سلح حدیبیہ کے بعد چھ ہجری کے اواخر یا سات ہجری کے اوائل میں نازل ہوئی ہے زیقاد چھے ہجری کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو مسلمانوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے مگر کفار قریش نے اداوت کے جوش میں عرب کی قدیم ترین مذہبی روایات کے خلاف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 اور زائرین کعبہ سے عدم تارس کا حکم دیا گیا کھانے پینے کی چیزوں میں حرام و حلال کے قطعی خدوط قائم کیے گئے اور دور جاہلیت کی خود ساختہ بندشوں کو توڑ دیا گیا اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی وضو اور حوصل اور تیمم کے قائدے مقرر کیے گئے بغاوت اور فساد اور سرقہ کی سزائیں معین کی گئیں شراب اور جوئے کو قطعی حرام کر دیا گیا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 نام اس سورا کا نام پندرہویں رکو کی آیت کے لفظ معائدہ سے ماخوذ ہے قرآن کی بیشتر سورتوں کے ناموں کی طرح اس نام کو بھی سورہ کے موضوع سے کوئی خاص تعلق نہیں محض دوسری صورتوں سے ممیز کرنے کے لیے اسے علامت کے طور پر اختیار کیا گیا ہے زمانہ نزول سورا کے مضامین سے ظاہر ہوتا ہے اور روایات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ سلح ہدیبیا کے بعد